بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے الم تو سال ابو کبھی اسحابل فیل تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا, کیا؟ الم اجال چی في تبلی کیا اس نے ان کی تدبیر کو اکارت نہیں کر دیا اور ان پر پرندوں کے جھنڈ کے جھنڈ بھیج دیے ترمیوتی سجی جو ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے فجعلہم کعصف مأکول پھر ان کا یہ حال کر دیا جیسے جانوروں کا کھایا ہوا بھوسا